صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثيراً اما جہاد کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا اجالت درس جاری ہے اور آج کے درس میں جو غلط فہمی ہے وہ یوں ہے کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ظالم کافر کا غلبہ ہے اور کافر ہمارے گھروں تک گھس گئے قتل عام کیا عزتوں پر ہاتھ ڈالا بالو متا چھین گئے جو عزت والے تھے ان کو زلیل کر دیا کافر کی جنگ ہے اسلام کے خلاف توحید کے خلاف تو آج ہر مسلمان کو جو بھی کرما پڑتا ہے اسے چاہیے کہ ایک ساتھ مل کر اس کافر دشمن کے خلاف جہاد کریں اسے روکے اور اس کی طاقت کو توڑ دے آج ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کلمہ پڑھنے والا کون ہے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے چاہے پڑھنے والا رافضی ہو صوفی ہو کوئی بھی ہو جب جنگ اسلام اور کفر کی ہے تو پھر ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ وہ ساتھ مل کر دشمن کا خاتمہ کرے اور جو ہمارے آپس میں اختلاف ہیں اس کا ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ جس پر ہمارا اتفاق ہے جس پر ہمارا اتفاق ہے اس پر ہم جمع ہو جائیں اور جن چیزوں پر ہمارا اختلاف ہے ان چیزوں میں خاموشی اختیار کریں ابھی وقت جھگڑنے کا نہیں ہے ابھی وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کو کھینچنے کا نہیں ہے جب کافر پر غلبہ ہو جائے گا پھر اپنے اختلاف بھی بیٹھ کر ختم کیا جا سکتے ہیں یہی رہا ہے سلف کا منہج کیا سلف میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا انہوں نے اختلاف کے باوجود جہاد کیا اور کافر دشمن کو شکست دی تو آج ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان چھوٹے موٹے اختلافات کو بھول کر یا بعد میں ان اختلافات پر بات کریں گے لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر کافر دشمن کا خاتمہ کریں لیکن آپ کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد ناممکن ہے یہ اجتماع کسی صورت میں درست نہیں ہے کتنی تعجب کی بات ہے ایک طرف سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے قرآن اور سنت کی ہماری دعوت ہے اور دوسری طرف آپ لوگ امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں غلط فہمی تو یہ ایک ہے لیکن یہ بہت ایک لمبا قصہ مجھے لگ رہا ہے اس غلط فہمی میں حق بھی ہے باطل بھی ہے انصاف کی بات ہے یعنی خلاصہ خلاصہ بات لمبی تھی ہو سکتے بات ساتھیوں نے شروع سے نہ سنا ہو خلاصہ یہ ہے نمبر ایک کہ ہمیں ہمیں ایک ساتھ مل کر متحد ہونا چاہیے اگرچہ ظاہراً ہمارا کوئی اختلاف موجود ہے کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہے تو سب بالکل اس کا خاتمہ کریں نمبر دو جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں اور جس چیز پر ہمارا اختلاف ہے اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں نمبر تین سلف صالحین کے یہی منہج رہا کہ اختلاف ان کے بیچ میں بھی تھا لیکن انہوں نے متحد ہو کر دشمن کا خاتمہ کیا نمبر چار اللہ تعالی نے سلف کو کامیابی عطا فرمائی اور دشمن پر غلبہ حاصل ہوا پانچ آپ کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد ناممکن ہے اور کسی صورت میں درست نہیں یعنی امت کو ایسے ہی منتشر چھوڑ دیں تو یہ خلاصہ ہے اس غلط کا جسے میں نے پہلے عرض کی تھی اس غلط ذہنی میں جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ کافر ہمارے دن کا دشمن ہے توحید کا دشمن ہے کافر کا ٹارگٹ صرف یہ شخص جو مسلمان کی صورت میں اس کے سامنے ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس کا ٹارگٹ جو اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے جو توحید ہے وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولان تر ون وَلَ کرا ہفتے جائیں ملتے ہو میرے پیارے پیغمبر اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہیں ہوں گے یہود و سارا لن مستقبل کے لیے کبھی بھی نہیں کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہتیا ایک غائب ہے کب تک اس وقت تک یعنی ایک صورت ہے ان کے راضی ہونے کی تت مل رہا تھا جب تک کہ تو ان کی ملت کی اتباع نہیں کر رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی رحم وسلم کی ملت حق ہے توحید ہے ایمان ہے روشنی ہے نور ہی نور ہے اور یہود الاسارہ کی ملت کفر ہے شرک ہے بدعات ہے خرفات ہے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور یہود و نصارہ کافر بھی جانتا ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو اس نے ٹارگیٹ بنایا ہے اسلام کو توحید کو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات پر ہمارا کے ساتھ اتفاق ہے لیکن یہ کہنا کہ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ مل کر ہمیں جہاد کرنا ہے اور کافر پر غلبہ حاصل کرنا ہے اس میں میرے چند گزارشات ہیں نمبر ایک کہ الا اللہ زبان سے کہنا کافی ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہنا کافی ہے بغیر اس کو سمجھنے کے بغیر اس پہ عمل کرنے کے تب تو آپ کی بات درست ہے جس میں زبان سے کلمہ پڑھا وہ تو شامل ہو جائے اس جہاد میں اور وہ حق راستے پہ ہے اور جب وہ حق راستے پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا لیکن یہ کس گمراہ گروہ کا عقیدہ ہے کہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے اور ایمان جو ہے وہ زبان کے کہنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے مرجیا مرضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ان کے تین چار زبان کے متعلق برجوں کے تین چار اقوال ہیں لیکن کیونکہ بات قول کیا ہے تو یہ بھی مرجو کا ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ زبان سے مان لینا کافی ہے اور جب انسان زبان سے کلمہ پڑھ لے وہ مومن ہے چاہے جتنا بھی گناہ کرتا رہے اس کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی ہے اگر یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس طریقے سے ہم سب مل کے جہاد کے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا تو پھر یہ مرجوں کے قول کے زیادہ قریب ہے جس کو آپ بھی باطل سمجھتے ہیں پھر تو آپ کی بات یہ درست نہیں دوسری بات یہ ہے آپ کا یہ کہنا کہ رافضی ہو یا صوفی ہو چاہے بریلوی دیو بن جائے صوفی جتنی بھی قسم کے ہیں سارے کوئی بھی ہو تو ہم متحد ہونا چاہیے میری گزارش یہ ہے یا تو آپ رافضوں کے عقیدے سے ناواقف ہیں اور یا آپ جوش کی وجہ سے ان کے عقائد کو بھول بیٹھے ہیں کیونکہ اگر آپ کو آپ ان کے عقائد سے واقف ہوتے تو شاید آپ ایسی بات کبھی نہ کہتے ہیں اور اگر آپ ان کے عقائد سے واقف ہیں تو پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے جذبات اور گرم جوشی کی وجہ سے آپ ان کے عقائد بھول بیٹھے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے عقائد جانیں اگر آپ جانتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ریوائز کر کے دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اگر, اگر, اگر, اگر, اگر آپ نہیں جانتے تو آج میں مختصرا ایک روشنی ڈالوں گا ان کے چند عقائد پہ چند باتوں پہ اور وہ باتیں جن کا تعلق ہمارے ہم سے ہے میں عقدے کی تفصیل میں بیٹھ جاؤں گا تو پھر دست روس بھی کم ہے رفضیت پر شیت پر لیکن صرف بات اتحاد کی ہو رہی ہے کہ ہم ان کی نظروں میں کیا ہے اتحاد تو تب ممکن ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو جان لیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں قریب تو تب ہوں گے دوستی تو تب ہوگی لیکن جب ہم ایک دوسرے کو نہیں جانیں گے میں آپ کے بارے میں کیا جانتا ہوں آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں میں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہوں تب تو یہ اتحاد ہونا ناممکن ہے اور اسی طریقے سے صوفیوں میں سے بریلوی حضرات جو ہمارے معاشرے کے تقریباً دو تہائی تقریباً دو تہائی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ وہ بریلوی ہیں ان کے معتبر علماء کا کیا عقیدہ ہے ہمارے متعلق تو میں انشاءاللہ یہ تفصیل سے وضاحت کروں گا انشاءاللہ یعنی مختصر تفصیل اور رہے گی یہ بات کہ ظاہر اگرچہ تفریقہ موجود ہے لیکن ہم لوگ دشمن کافی دشمنوں کو دکھانے کے لیے ہم متحد ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی اختلاف ہمارے اندر ہے تو بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے تو میری گزارش یہ ہے اس کے متعلق کہ یہ مومن کے ایمان کی شان نہیں ہے کہ وہ ظاہرن ایک دوسرے سے قریب ہو ظاہر وہ مجتمع ہوں لیکن باتیں میں نفرت ہو اندر سے ایک دوسرے سے نفرت ہو کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہودی کے متعلق فرمائے صورت الحشر میں تحسبہم ہوں وقلوبہم ہیں وہ قلوب آپ یہودیوں کو دیکھیں گے آپ کو ایک وقت میں سب ایک ساتھ نظر آئیں گے جیسے کہ ایک ہاتھ کے پانچ انگلیاں ایک مٹھی جب بند کرتے ہیں تو ملی ہوئی ہوتی ہیں جمع تحسبوں تم یہ گمان کرو گے تم یہ دیکھ سمجھو گے تم یہ دیکھو گے کہ سب ایک ہیں وہ قلوب ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل الگ الگ ہیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالی نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ کرو اور آپ تو باشاء جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کے لیے تو ممباب اولا اس راستے کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ یاد رکھیں ہمارے نزدیک مجاہد تو وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی نفس کی جہاد پر غالب ہو گیا ہو شیطان کو اس نے مغلوب کر دیا ہو یعنی نفس کی شہوات اور شبہات پر غالب ہو چکا ہو پھر شیطان کے وسف شیطان کے شبہات پر اور جو وہ شہوات انسان میں ڈالتا ہے اس پر غالب ہو چکا ہو اور امر محب انہیں منکر کے درجات پر فائز ہو چکا ہو پھر چوتھے نمبر پہ آتی ہے بات کافر کے خلاف جہاد کرنے کی تو ہم آپ لوگوں سے آپ لوگ اسے یہ گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ آپ لوگ ان تین مراحل جو پہلے ہیں ان سے آپ گزر چکے ہوں اس لیے اب چوتھے مرحلے پہ, پہ, پہ پہنچ کر آپ جہاد کی بات کرتے ہو یعنی کافر کے خلاف جہاد کرنا جو ہمارا موضوع ہے تو کافروں سے مشابہت یہودیوں سے مشابہت آپ کو زیب نہیں دیتی